جس کا تعلق علم سے ہے اور ابھی آپ جس کام کے لیے بیٹھے ہیں وہ کون سا کام ہے علم کہ میں اس لیے خبردار کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علم کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مدرسے کے طالب علموں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے نہیں علم دین کا کہیں بھی آپ لیں کسی بھی ٹائم لیں آپ دین کے طالب علم ہیں تو یہ گفتگو آپ کے لیے ہو رہی ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ حکم کالابل العلم علم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے یعنی کہ کیا علم حاصل کرنا فرض ہے یا بہتر ہے یا جائز ہے اور اگر فرض ہے تو کیا ہر ایک پہ فرض ہے یا چند لوگ یہ علم حاصل کر لیں تو باقی پہ فرض نہیں رہے گا یہ ہمارا موضوع ہے کتاب کے مولب نے واضح کیا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے لیکن کون سا فرض ایک ہوتا ہے فرض عین ایک ہوتا ہے فرد کفایا کتنے فرض ہوتے ہیں میرے بھائی فرض عین اور فرض فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی پہ فرض ہے اب پانچ وقت کی نماز فرض کفایا ہے کہ فرض عین ہے فرض عین ہے اور فرد کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو فرد ہے لیکن ہر ایک پہ نہیں اگر چند لوگ کر لیں تو کسی کو بھی گناہ نہیں ملے گا اگر کوئی بھی نہیں کرے گا پھر سب گنہ گار ہوں گے جیسے نماز جنازہ ہے اگر آپ کے گاؤں میں محلے میں شہر میں کوئی فوت ہو گیا اگر چند لوگ اس کی تدفین کا قبر کھودنے کا جنازہ پڑھنے کا بندوبست کر لیتے ہیں سب کا فریضہ ادا ہو گیا اور اگر مگت پڑی ہے کوئی بھی نمازی نماز ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر سب سبھی گنےگار ہوں گے تو کتاب کے مولب کہتے ہیں علم حاصل کرنا کون سا فرض ہے فرض کفایا کیا ہے بولیے فرض کفایا اگر آپ کے محلے کے چند لوگ دین کا علم حاصل کر لیں اور باقی لوگوں تک پہنچائیں داد و تلی کا کام شروع کر دیں تو سب کا فرض ادا ہو گیا اور اگر کوئی بھی گاؤں میں ایسا نہیں ہے جس نے دین کا علم حاصل کیا ہو سارے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں کوئی جمعہ پڑھانے والا نہیں کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں تو سب کو نگار ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب کے معلف نے ایک وضاحت کی ہے کہ علم کا کچھ حصہ ایسا ہے جو فرد عین ہے علم کا بولیا ایسا علم کا کچھ حصہ ایسا ہے جو فرد عین ہے یہ کون سا حصہ ہے کہتے ہیں یہ علم کا وہ حصہ ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے اب نماز پڑھنے کی ضرورت آپ کو ہے کہ نہیں ہے تو نماز کے بارے میں علم لینا یہ روزے رکھنے ہیں ان روزوں کے کے روزے ان بارے میں علم لینا فرض اہم ہوا آپ کاروبار کرنے لگے ہیں کاروبار کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے یہ علم کسی اور پہ فرض ہو یا نہ ہو آپ پہ فرض ہے کیونکہ آپ کاروبار کرنے لگے ہیں آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اب زکوٰۃ کے بارے میں دین کیا کہتا ہے یہ معلومات لینا کسی اور پہ فرض ہو یا نہ ہو آپ پہ فرض ہے تو علم کا کچھ حصہ فرد عین ہوتا ہے لیکن باقی حصہ فرض عہد نہیں کیا فرض کفایا فرد کفایا کافی ہو جانا کیا مطلب اگر کچھ لوگ یہ علم لے لیں جو معاشرے کے لیے کافی ہو جائیں تو باقی لوگوں پہ یہ فریضہ فرض نہیں رہے گا ان کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی گفتگو واضح ہے یا مشکل پیش آ رہی ہے واضح. واضح. اب دیکھتے ہیں. یہ تو میں نے مفہوم بتایا اب ہم کتاب کے مولف کے الفاظ میں سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں طلب العلم شرعی فرد کفایا شری علم حاصل کرنا فرد کفایہ ہے اذا قام من صار فی حق سننا کہ اگر یہ علم کچھ لوگ حاصل کر لیں اور وہ معاشرے کے لیے اپنے علاقے کے لیے کافی ہو جائیں تو دوسروں کے حق میں یہ علم جو ہے یہ سنت ہوگا بہتر ہوگا افضل ہوگا فرض نہیں ہوگا یعنی کہ بہتر یہ ہے کہ سارے علم حاصل کریں لیکن فرض اگر چند لوگوں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی ہے تو باقی لوگوں کے حق میں فرض نہیں ہے کیا ہے سنت ہے افضل ہے بہتر ہے کہتے ہیں وقد یق علم عَلَ <عَيْنًا> کہتے ہیں لیکن بسا اوقات علم حاصل کرنا انسان پہ فرد ہوتا ہے فرد عین ہوتا ہے فرد نہیں بلکہ فرد عین ہوتا ہے وہ واب تو کہتے ہیں اس کا اصول کیا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کیسے پتا چلے گا کہ یعنی کہ بعض دفعہ علم جو ہے فرد عین ہوتا ہے کہتے اس کا ضابطہ یہ ہے اس کا اصول یہ ہے كيف عبادت القیام ابہا فیحاد اللہ بحادہ بحاد المعاملہ کہتے اصول یہ ہے کہ اگر کسی عبادت کے کرنے کا دار مدار کسی عبادت کے کرنے کا دار و مدار علم لینے پہ ہے اور وہ عبادت آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا علم حاصل کرنا آپ فرض عہد ہو جائے گا جو عبادت آپ کرنے لگے ہیں اس کا علم لینا آپ پہ کیا ہو جائے گا فرض عہد ہو جائے گا ایسے کوئی آپ دنیاوی معاملہ کرنے لگے ہیں مثال کے طور پہ آپ نکاح کرنے لگے ہیں اب نکاح کے بارے میں شری علم لینا فرض کفایا کہ فرض عین ہے آپ پہ فرض عین ہے جو نکاح کرنے لگا ہے جس نے نہیں کرنا یا بیس سال کے بعد کرنا ہے اس پہ بھی فرض نہیں ہے تو یہ مجھے امید ہے کہ مسئلہ واضح ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم لینا کیا ہو جاتا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن جو عبادت آپ کرنے لگے ہیں اس کا علم یا جو دنیاوی کام آپ کرنے لگے ہیں اس کے بارے میں شریع حکم معلوم کرنا شری معلومات لینا یہ اس پہ فرض آئین ہے جو یہ کام کرنے لگا ہے جو اس کے علم ہے علافرد فرد کفایا ہے و لطالب طالب علم کو چاہیے يشعر نفسه انه قائم بفرد طلبه له مع جب آپ علم لینے لگیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں وہ کام کرنے لگا ہوں جو فرد کفایا ہے جب آپ علم لینے لگے تو آپ کے ذہن میں کیا بات ہونی چاہیے بولیے کہ میں وہ کام کرنے لگا جو کیا ہے فرض کفایا ہے تاکہ آپ کو علم لینے کا ثواب بھی ملے اور یہ فریضہ ادا کرنے کا ثواب بھی ملے مسئلہ واضح ہو گیا سب تو ابھی آپ کس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں علم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں میں بار بار خبردار کر رہا ہوں کہ یہ گفتگو آپ کے بارے میں ہو رہی ہے ایسا نہ ہو کہ میں گفتگو کرتا رہوں اور آپ کے ذہن میں صرف مدرسے کے طالب علم آتے رہیں کہ ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور ہم سن رہے ہیں نہیں یہ گفتگو آپ کے بارے میں ہو رہی ہے آپ قرآن کی کلاس سیکھتے ہیں آپ دعائیں سیکھتے ہیں سورہ فاتحہ سیکھتے ہیں عید سیکھتے, کلمہ سیکھتے ہیں, سب علم ہے ولا شکا کہتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اللہ فربل عَلْمِ مِنْ افضل کہ علم حاصل کرنا افضل ترین عمل ہے علم اصل کرنا افضل ترین عمل, عمل, عمل ہے بل ہوا میرا جہاد سبیر بلکہ جہاد کی ایک قسم ہے وَلَا خصوصاً موجودہ اوقات میں خصوص موجودہ زمانے میں اس کی بڑی ضرورت ہے کیوں جی کہتے ہیں اس لیے کہ ہی نہ بدا تل بداؤ تب ہر اسلامی و تن تشر و تکتر کیوں آج کل اسلامی معاشرے میں شروع ہو چکی ہیں۔ پھیل رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں تو جب بتیں پھیل رہی ہوں ہو کو کوئی نہ ہو تو پھر تو دین باقی نہیں رہے گا وہ دین محفوظ نہیں رہے گا جو اللہ کے رسول دے کر گئے تھے اس لیے ضرورت ہے کہ آپ آگے آئیں آپ دین سیکھیں تاکہ ان کے ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ جثیر بغیر عِلْمِ, علم حاصل کرنا اس لیے بھی اہمیت رکھتا ہے موجودہ زمانے میں کہ جہالت بہت عام ہو چکی ہے حتٰ کہ فتوا دینے والے کئی لوگ بغیر علم کے فتوا دے رہے ہیں فتوا دینے والے کئی لوگ بغیر علم کے دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ فتوا دیتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فتوا ہم نے قرآن کی کس حس سے لیا ہے کس عدیت سے لیا ہے تو علم کے بغیر فتوا دے رہے ہیں نا بس یہ جی بزرگوں نے کہا ہے بھائی بزرگوں نے کہا بزرگوں کا کہہ دینا دین نہیں ہے یہ بتائیں بزرگوں نے یہ بات کس ایسے لی ہے بزرگوں نے یہ بات کس حدیث سے لی ہے یہ ہے علم العلم ما قال الله وما علم نام ہے اس چیز کا جو اللہ نے کہی ہے اللہ کے رسول نے کہی ہے دوسرے نمبر پہ اتھے سے نمبر پہ و بعد من كثير من الناس اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بغیر علم کے دین کے معاملے میں بحث و مباسہ کرتے ہیں فضول گفتگو کرتے ہیں علم نہیں ہوتا آیات نہیں ہوتی احادیث نہیں ہوتی یہ تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے موجودہ زمانے میں علم حاصل کرنے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کتاب کے مولب کہتے ہیں فلاح فمن ادلی کا فلاح نو فی غرور علمخ انسعت فی عباد اللہ کتاب کے مولب کہتے ہیں اس لیے ہمیں ایسے علم والوں کی شدید ضرورت ہے ایسے علم والوں کی شدید ضرورت ہے جن کے پاس علم میں پختگی ہو اور جن کا مطالعہ بہت وسیع ہو اور جن کے پاس اللہ کے دین میں سوج بوج ہو اور جن کے پاس حکمت بھی ہو کہ اللہ کے بندوں کی رہنمائی کیسے کرنی ہے ایسے علماء کی ہمیں ضرورت ہے دینی علماء کے پاس کیا ہو حکمت بھی ہو مطالعہ بہت وسیع ہو علم میں پختگی ہو اور اللہ کے دین کی انہیں کیا ہو سمجھ بوجھ ہو کثیر من الناس الان يحصلون على علم النظری في مساله من المسائل کہتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کسی مسئلے میں علم حاصل کرتے ہیں ولا يهمهم النظر الى اصلاح الخلق والى تربيتهم لیکن علم دیتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ مخلوق کی اصلاح کیسے کرنی ہے ان کی تربیت کیسے کرنی یہ طریقہ کون سا اختیار کرنا انہیں پتا نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو فتوا دے رہے ہیں یہ کہیں کسی بڑے شر کا وسیلہ نہ بن جائے تو اس لیے ہمیں ایسے علما کے دوڑتا ہے جن کے پاس حکمت ہو جن کے پاس علم میں پختی ہو جن کا مطالعہ وسیع ہو اب کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ طالب علم کے آداب کیا ہیں کس کے آداب ان کہ طالب علم میں کون سی چیزیں ہونی چاہیے کون سی آداب ہونے چاہیے کون سی آداب ہیں جنہیں ایک طالب علم کو اپنانا چاہیے میں پھر کہہ دوں یہ گفتگو آپ سے ہو رہی ہے کسی اور کے بارے میں ہو رہی ہے آپ سے ہو رہی ہے یہ آپ سے ہو رہی ہے آپ طالب علم ہیں میں طالب علم ہوں تو علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے بہت سے آداب ہیں ہم چند ایک کا تذکرہ کریں گے نمبر ایک اخلاص اللہ کہ علم لیتے ہوئے نیت خالص ہو اور نیت خالص کس کے لیے ہو اللہ کے لیے کہ میں اللہ کے لیے, کے لیے علم لے رہا ہوں کس کے لیے علم لے رہا ہوں کس کے لیے لے رہا ہوں اللہ کے لیے لے رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میرا نام اونچا ہو جائے میری برادری کا نام اونچا ہو جائے کہ اس برادری میں بڑے کاری ہیں بڑے عالم ہیں میرے ملک کا نام بلند ہو جائے نہیں یہ مقصد نہیں ہے مقصد کیا ہے اللہ کو راضی کرنا علم کیوں لینا ہے میرے بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو آپ ابھی علم لے رہے ہیں علم کی کلاس میں بیٹھے ہیں. کیسے لیے؟ تاکہ رب راضی ہو جائے. کہتے ہیں یہ کیسے نیت ہم کریں گے قصده بطلب ودار کہ جب آپ علم لینے لگے تو آپ کا مقصد یہ ہو کہ اللہ رادی ہو جائے اور میری آخرت بن جائے اللہ رادی ہو جائے اور میری اہل بن جائے لان اللہ حس علیه ورغب اللہ کو راضی کرنا علم کے ذریعے کیونکہ اللہ نے علم دینے کی ترغیب دی ہے تو جب میں علم لوں گا اللہ میرے اوپر کیا ہو جائے گا راضی ہو جائے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہاں اللہ نے ترغیب دی علم کی کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فا علم انه لا اله الا اللہ یہ بات آپ جان لیں اج سب کیا کہا جا رہا ہے فا علم یہ بات آپ جان لیں کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے یہاں پہ غور کیجئے یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کہہ دیں کیا کہا جا رہا آپ جان لیں یعنی کہ آپ کو توحید کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے آپ کو لاج اللہ کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے آپ کو لا الہ اللہ کا معنی معلوم ہونا چاہیے اس کا معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آج لوگ کلمہ پڑھ کر بھی لاج اللہ پڑھ کر بھی شرک کر رہے ہیں کیونکہ لا الہ کہتے ہیں لیکن لال اللہ کے بارے میں معلومات نہیں ہے اب علم کیا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی مابود برحق نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی مابود برحک تو عیشا علیہ السلام ایسا محبود نہیں ہے معبود کسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے تو کیا عیشا علیہ السلام کی عبادت نہیں ہو رہی ہو رہی ہے کرنے والے کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے کرنے والے تو کر رہے ہیں تو سارے اسلام معبود ہوئے کیا گائے معبود نہیں ہے بالکل معبود ہے مورتیاں معبود نہیں ہیں بالکل معبود ہیں کئی قبریں معبود ہیں کئی قبر والے معبود ہیں یہ سب معبود ہیں لیکن عبادت کے لائق نہیں ہیں عبادت ان کا حق نہیں ہے تو ان کی عبادت غلط ہو رہی ہے معبود برحق وہ ہے معبود برحق وہ ہے ویسے معبودان باطلہ بڑے ہیں اب عشا علیہ السلام اللہ کے نبی عظیم پیغمبر ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن عبادت کے حقدار نہیں ہے بزرگان بزرگان دین صالحین جن کے درباروں پہ قبر والوں کو دربار والوں کو سجدے ہو رہے ہیں رکوع ہو رہے ہیں انہیں پکارا جا رہا ہے ان سے دعائیں کی جا رہی ہیں بیٹے مانگے جا رہے ہیں یہ دعا عبادت ہے کیونکہ دعا کے ہل ہے کہ عبادت ہے بولیے عبادت تو عبادت تو ان کی ہو رہی ہے لیکن یہ مبود برحق نہیں ہے ببود برحق کون ہے لا الہ الا اللہ تو آپ مانے نہ مانے جب آپ کسی قبر والے سے دعا کرتے ہیں اس سے بیٹا مانگتے ہیں اس کو آپ نے مابود بنا لیا ہے چاہے آپ کہیں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے عام طور پہ یہی ہو رہا ہے نا شیر کر کے بھی مانتے نہیں ہیں کہ ہم شیر کرتے ہیں قبر والے سے بیٹا مانگیں گے رزق مانگیں گے اس کو مشکل کشا قرار دیں گے حادت روا قرار دیں گے مختار کل کہیں گے غوث اعظم کہیں گے کہیں گے پوری کائنات کا سسٹم یہ چلا رہا ہے سب کچھ اس کے حکم سے ہو رہا ہے یہ ساری شرکیاں باتیں کر دیں گے اور آخر میں کہیں گے نہیں ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا تو یہ سب کچھ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے لا الہ اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا الہ اللہ کو جاننے ذرا یہ ہے کیا اس کا مطلب کیا ہے تو اللہ نے اس ایت میں علم کی ترغیب دی ہے علم اللہ نے کس کی ترغیب دی ہے علم کی کہتے ہیں وسلا بالکل عنی معروف کہ یہ بات مشہور و معروف ہے کہ قرآن میں اہل علم کی بڑی ستائش وارد ہوئی ہے ان کی بڑی تاریفیں کی گئی ہیں عشین جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی ستائش کریں تعریف کریں او عمر ابھی یا اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے سارا عبادت وہ چیز عبادت بن جاتی ہے جب اللہ کہیں روزہ رکھو روزہ عبادت ہے جب اللہ کہیں نماز پڑھو نماز عبادت ہے جب اللہ کہیں حج کرو تو حج عبادت ہے اور اللہ نے علم کی ترغیب دی ہے کہ نہیں دی تو علم حاصل کرنا کیا ہوا عبادت ہوا ادل فیج الخلا صفی دلہ جب یہ عبادت ہے تو اس عبادت میں بھی اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے اور اخلاص کیا ہے فی طلب العلم اللہ کہ علم لیتے ہوئے آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں علم کیوں لے رہا ہوں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے ویدا نول انسان بے طلب علم اور جب انسان شریع علم لیتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میں نے ڈگری لینی ہے کیا لینی ہے ڈگری لینی ہے میں نے سند لینی ہے لیت مرتب اور رتبا جب مجھے ڈگری مل جائے گی تو مجھے بڑی شان مل جائے گی لوگ کہیں گے بہت بڑا عالم دین ہے اس کے پاس ڈگری ہے فلام درسے کی یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے دین کے معاملے میں اس نے ماسٹر کر رکھا ہے دین کے معاملے میں جب یہ نیت ہوگی تو یاد رکھیں نبی علیہ تو اسلام فرماتے ہیں من تالم علم یعنی کہ جو, جو علم اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے جو علم کس لیے ہوتا ہے اب قرآن کا علم جو ہے یہ کس لیے دنیا کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اور حدیث کا علم تو جو علم اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ علم اگر کوئی آدمی دنیا کے لیے لے تو فرمایا وہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکے گا خوشبو بھی نہیں پا سکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور سے آ رہی ہوگی لیکن ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا کیوں کیونکہ اس نے دین کا علم دنیاوی نیت سے لیا ہے ڈگری کے لیے لیا ہے لوگ کہیں یہ ڈاکٹر ہے فلاں ڈاکٹر ہے جی علم میں دین کے علم میں ڈاکٹر ہے یا یہ جناب والا فلاں مدرسے کا یہ فاضل ہے یہ مولوی ہے یہ عالم دین ہے تو جب یہ مقصد ہوگا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ نیت خراب ہے غلط نیت سے علم دیا ہے فرمایا ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی تو جنت میں داخل ہو سکے گا جو خوشبو نہیں پا سکے گا جنت کے قریب نہیں جا سکے گا جنت میں داخل کیسے ہوگا لا لیکن, لیکن یہاں پہ ایک وضاحت کرتے ہیں کتاب کے مولب وہ کہتے ہیں ان شہادت ہو فنقول او اداکان او کتاب کے مولف کہتے ہیں ایک طالب علم ہے وہ کہتا ہے میں علم لے رہا ہوں میں مدرسے میں سات سال پورے کروں گا آٹھ سال پورے کروں گا یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی کلاسز لے رہا ہوں کیوں تاکہ مجھے ڈگری مل جائے لیکن ڈگری لینے سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے مال ملے مجھے شہرت ملے میرا مقصد یہ ہے کہ ڈگری ملے گی تو پھر مجھے کسی ادارے میں پڑھانے کا موقع ملے گا دین دینے کا موقع ملے گا تو اس کی نیت اچھی ہوئی کہ بری ہوئی تو اس کی نیت اچھی ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں پڑھ رہا ہے ڈگری لینے کے لیے لیکن ڈگری کیوں لے رہے اللہ کے لیے ڈگری کیوں لے رہے ہیں بولیے ڈگری لے رہے اللہ کے لیے اس لیے نہیں کہ مال ملے گا اس لیے نہیں کہ شہرت ملے گی ڈگری اس لیے لے رہا ہے کہ جب یہ ڈگری ہوگی تب مجھے فلاں ادارے میں دین پڑھانے کا موقع ملے گا اور وہاں دین پڑھانے کی شدید ضرورت ہے تب مجھے فلاں سکول میں دین پڑھانے کا موقع ملے گا فلاں کالج میں دین پڑھانے کا موقع ملے گا فلاں یونیورسٹی میں دین پڑھانے کا موقع ملے گا اگر ڈگری لینے کا مقصد یہ ہے تو پھر یہ نیت اللہ کے لیے ہے یہ میرے بھائی چار پانچ اکٹھے ہی سوئے ہوئے ہیں پوری لہنی سوئی ہوئی ہے ایسے نہیں میرے بھائی ایسے نہیں اب آئندہ سوال آپ لوگوں سے ہونے ہیں ابھی کیا بتایا جی سب میں نے ڈگری کے بارے میں بتائیے ذرا نہیں نہیں یہ, یہ بھائی جی نہیں یہ وہ ٹیک لگانے والے بھائی ہاں جی ڈگری لینے کے لیے ماسر کرنا کیسا ہے اگر ڈگری لینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا ڈگری لوں گا تو دین دینے کا موقع ملے گا تو پھر ڈگری لینے کے لیے علم لینا بری بات اور اگر ڈگری کا مقصد یہ ہے کہ دنیا ملے گی یا شہرت ملے گی تو پھر یہ نیت بری نیت ہے اس میں خلاص نہیں ہے جی اس کا مقصد یہ نہیں ہے, اس کا, یہ نہیں ہے اس کا مقصد یہ علم دینا باقی تڑھاوی ساتھ ملے گی الحمد للہ وہ تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے نا وہ بری بات نہیں ہے لیکن مین مقصد اس کا جو ہے مین مقصد اس کا کیا ہے کہ اس ڈگری کے ذریعے مجھے اس یونیورسٹی میں جا کے دین کا علم دینے کا موقع ملے گا اور وہاں بڑی ضرورت ہے وہاں بڑی ضرورت ہے گاؤں میں تو ڈگری کے بغیر بھی میں علم دے سکتا ہوں لیکن اس یونیورسٹی میں بڑے لبرل بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ملحد بیٹھے ہوئے ہیں بے دین بیٹھے ہوئے ہیں وہاں دین فلانے کی ضرورت ہے اور وہ مجھے ٹیچر نہیں رکھیں گے جب تک کہ میرے پاس یہ ڈگری نہیں ہوگی اس نیت سے محنت کر رہا ہے تو ان اس کی نیت اچھی نیت ہے کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ آپ نے سوال شروع کر دیا ہے درس میں اے آج ہی آپ نے نیا کام شروع کر دیا ہے دیکھا ایک سوال کریں اس پر پیچھے سوالات آتے ہیں و انما سوالوں کا آپ کو پتہ ہے وقت ہے اگئے و انما ذکرنا الاخلاص فی اولی آداب طالب العلمی. تو اب کتاب کے مؤلف بتا رہے ہیں کہ ایک طالب علم میں کون سے آداب ہونے چاہیے پہلا ادب کون سا بتایا انہوں نے بولیے اخلاص پہلا کون سا بتایا؟ کہتے ہم نے پہلے نمبر پہ اخلاص کیوں بتایا ہے لیکن اخلاص احساس کیونکہ اخلاص بنیاد ہے ہر عبادت کی اخلاص نہیں ہے تو پھر باقی آداب آپ اپنا بھی لیں تو فائدہ نہیں ہے ایک مثال ہے آپ نے بخاری شریف حفظ کر لی قرآن حفظ کر لیا قرآن کے ماسٹر بن گئے لیکن مقصد کیا ہے کہ لوگوں میں میری شہرت ہو جائے کوئی فائدہ نہیں امر فالمیل امتسال تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم لیتے ہوئے نیت کرے کہ میں اللہ کے آڈر کی تعمیل کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے کہا کہ علم لو فَعلم لا الہ الا اللہ تو میں اللہ کا حکم مان کے علم لے رہا ہوں جب آپ اس نیت سے علم لیں گے تو آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں آپ کی نیت خالص ہو گئی ہاں جی تو پہلا ادب کیا ہے علم کے آداب میں سے اخلاص اور اب کہتے ہیں دوسرا ادب رفع الجہلی عن نفس ہی و عن ہی دوسری آپ کی نیت یہ ہو کہ میں علم اسی لیے رہا ہوں کہ جہالت کو زیل کروں اپنے آپ سے بھی لوگوں سے بھی میں بھی جاہل ہوں لوگ بھی جاہل ہیں دین کا علم نہیں رکھتے تو میں دین کا علم اسی لے رہا ہوں تاکہ اپنی جہالت کا بھی زالہ کر سکوں اور جو لوگوں کی جہالت ہے اسے بھی دور کر سکوں کہتے ہیں اَن بطلب رفع لأن کہتے ہیں کہ انسان میں اصل یہ ہے کہ انسان میں جہالت پائی جاتی ہے جہالت پہلے سے موجود ہے جہالت کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتی جہالت پہلے سے موجود ہے اس کو دور کرنے کے لیے علم دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں سے معلوم ہوا کہ انسان میں جہالت پہلے سے موجود ہے کتاب کے مولب کہتے ہیں یہ سورہ نحل کی آیت ہے کہ اللہ رہے ہیں اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا لا تالم نشیہ جب اللہ نے ماؤں کے پیٹ سے نکالا تمہارے پاس کسی چیز کا علم نہیں تھا ظاہر تھے نا اور اللہ نے تمہارے کان بنائے تمہاری آنکھیں بنائی تمہیں دل دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اچھا یہ جو ہے آخیں یہ کان اور یہ دل یہ اللہ نے دیے یہ ازا کس کام آتے ہیں علم لیوے کے کام آتے ہیں تو اب اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کہ رہے ہیں یہ میں نے چیزیں دی تاکہ تم میرا کیا کرو شکر ادا کرواق یشید علی کا فتح وی طالب علم <الْعَلْمِين> ہیں کہ حقیقت ہار یہی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جاہل ہے فتن وی طالب علم تو آپ علم لیتے ہوئے نیت کریں کہ رف الجہل نفسی کا کہ میں اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنے لگا ہوں زہل کرنے لگا ہوں خشیت اللہ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو اللہ کی خشیت مل جائے گی یہ خشیت کیا چیز ہوتی ہے اللہ کا ڈر عام طور پہ لوگ اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے تو جب آپ علم لیں گے جہالت دور کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کیوں کیونکہ آپ علم لیں گے تو اللہ کے بارے میں معلومات ملیں گی اللہ کی قدرت کیا ہے اللہ کتنا عظیم ہے اللہ کتنا بڑا ہے اللہ کتنا جبار ہے اللہ کتنا قہار ہے تب آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے علم نہ ہونے کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے کئی لوگ قبر والوں سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ کسی بزرگ کی قبر کے سامنے کاپڑے ہوتے ہیں کامپڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اور کامپرے ہوتے ہیں کہ نہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ڈر لگا رہتا ہے کہ بابا جی ناراض ہو گئے تو ہماری بحس کا دودھ خوشک ہو جائے گا یعنی کہ بابوں سے فوج گان سے ڈرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ من دعا غافلون تمہاری دعا سے غافل ہیں بے خبر ہیں لا علم ہیں آپ اسے اپنی آواز بھی نہیں سنا سکتے ان سے ڈرتے ہیں اور آپ کا ڈر نہیں ودا کیا جہالت یعنی کہ اللہ کے بارے میں معلومات نہیں ہے اللہ کی شان نہیں جانتے اللہ کا مقام نہیں جانتے بس جب سے پیدا ہوئے ایسے معاشرے میں آنکھ لی ہے جس معاشرے میں صبح و شام صرف اولیاء سالحین کی شان بتائی جاتی ہے اللہ کی شان کہیں ہے کوئی نہیں بتاتا لوگ اولیا سالین کی شان سنتے سناتے اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ اللہ سے نہیں ڈرتے ان سے ڈرتے اللہ تعالیٰ فرمایا، إنما اللہ, من عباد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے صحیح درنے والے کون ہیں؟ العلماء. علم جن کے پاس جہلو جب آپ علم لیں گے اور اصحاب علم میں سے ہو جائیں گے تو یہ جہالت جاتی رہے گی اور اس طرح آپ اپنے آپ سے بھی اور امت سے بھی جہالت کا خاتمہ کر دیں گے جہالت کو زیل کر دیں گے دور کر دیں گے اچھا اب سوال یہ کرتے ہیں کتاب کے مولب ہاں جی کتنے اداب ہو گئے علم کے نمبر ایک پہلا کیا تھا دوسرا دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں جہالت کا خاتمہ کرنے لگا ہوں اپنے آپ سے بھی لوگوں سے بھی اور دوسرا ادب کیا ہے بھائی صاحب کہ میں جہالت کو دور کرنے لگا ہوں اپنے آپ سے بھی اور امت سے بھی ابھی بول جائیں گے کہ یاد ہے کون سا بھائی میرے بھائی دوسرا ادب کیا ہے جہالت کو ختم کرنا اپنے آپ سے بھی اور لوگوں سے بھی اچھا اب کتاب کے مولب یہاں پہ ایک سوال کرنے لگے ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ علم کے ذریعے لوگوں کو جو فائدہ دینا ہے کیا اس میں یہ شرط ہے کہ آپ یہ کام مسجد میں ہی کریں یا کہیں بھی کر سکتے ہیں ہاں تو کتاب کے ملب کہتے ہیں الجواب بتسانی جواب یہ ہے کہ آپ یہ کام کہیں بھی کر سکتے ہیں لئن صلی اللہ علیہ وسلم يقول بلغو ولو آیا آپ نے کہا کہ الگ تبلیغ کرو تبلیغ کا منع کیا ہوتا ہے کل بتایا تھا کیا منع ہوتا ہے ہو آپ کہہ رہے ہیں بلگو میری طرف سے دین پہنچا و لو آیا چاہے ایک آیت ہے تو وہیں پہنچا دو تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں ان کو لے کر آؤ کہیں بھی لوگ آپ کو مل جائیں بازار میں ملیں مارکیٹ میں ملے جہاں ملیں یہ علم آپ ان تک پہنچائیں اور جہالت کا خاتمہ کریں عام طور پہ آج کل ہمارے سیاستدان ہمارے ڈاکٹر ہمارے پروفیسر یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر وغیرہ جب کسی علم کی تقریب میں گفتگو کرتے ہیں علم اور جہالت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں کون سا علم ہوتا ہے دنیاوی علم جبکہ دنیاوی علم جتنا بھی آسن کر لیں آپ جاہل ہیں جب تک کہ آپ کو رب کا نہ پتا ہو اللہ کے رسول کے حقوق کا نہ پتا ہو نماز کے علم کے بارے میں نہ پتا ہو روزے کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو کیسے روزہ رکھنا ہے کیا اس کے کی آداب ہے اولاد کے حقوق کا نہ پتا ہو بیگم کے بارے میں... آپ جاہل ہیں اور یہ سمتے آپ نے آپ کو کیا ہے نہیں سمتے ہیں کہ ہم کیا ہے ہم ہیں پڑھے لکھے اور مدرسے کے طالب کے بارے میں کیا کہتے ہیں بچارے یہ بچارے ہیں بچارے ان کے پاس کو پتہ گیم ان کو, کو ارے اس کو طالب علم جو بہت عظیم ہے اس کو پتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں مجھے کس نے پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے وہ اللہ کیا ہے اس کے نام کیا ہے اس کی صفات کیا ہے میں نے کہاں جانا ہے قبر میں کیا ہونا ہے آخر اس کو سب کچھ پتا ہے جاہل تو, تو ہے تجھے اخلاص پڑھنا نہیں آتی تجھے کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو جاہل ہے وہ جاہل نہیں ہے ترسو ان پہ کھاتا ہے ان کو ترستے اوپر آتا ہے تیرا کل آخرت کے دن کیا بنے گا دنیا تو گزر جائے گی لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے نظریات تبدیل ہو چکے ہیں ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہے جہاں میں رہتا ہوں ڈاکٹر ہے میڈیکل ڈاکٹر لیکن اب وہ اپنی لائن اور اپنی فیلڈ چھوڑ کر دین کی طرف آئے ہیں تو ایسے لوگوں کو کہا کرتے کے خود وہ کہتے ہیں کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل یہ کون ہے پڑھے لکھے جاہل یہ نہیں کہ آپ کی طرف سے ہم پڑھے لکھے لیکن کتاب کے عِلْمَ, علم دیں گے کتنے آدمی کو وہ کسی اور کو دے گا اب آپ کو کتنا سواب ملے گا دو آدمیوں کا سواب ملے گا کتنے آدمیوں کا سواب ملے گا اور اگر وہ تیس اگر وہ دوسرا جو ہے وہ تیسرے کو در دے گا اب آپ کو سواب کتنا ملے گا اور پھر وہ آگے دیکھیں آپ نے ایک آدمی کو علم دیا میں نے کل بھی مثال دی تھی وہ اپنے, وہ, اپنے وہ اپنے بیٹے کو دے گا وہ اپنے بیٹے کو دے گا وہ اپنے بیٹے کو سلسلہ چل رہا ہے پر آپ کو سوال مل رہا ہے وَمِن اندر انسان ادا فال عبادت اللہ عمدہ رسول اللہ وسلم اسی لیے یہ بدعت ہے یہ بات سننے لیں دھیان سے یہ بیدت کا لفظ میں نہیں بول رہا کتاب کے مولب کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اسی لیے یہ کام بدعت ہے کہ انسان کوئی عبادت کرے حج کرے عمرہ کرے کوئی کام کرے اور پھر کہے یا اللہ اس کا ثواب اللہ کے رسول کو دے دے کتاب کے مولو کہہ رہے ہیں یہ بدعت ہے یہ کیا ہے کیوں بلا سمجھے ان کی بات کیوں وہ کہہ رہے کہ ہمیں ہر نیکی کس نے سکھائی اللہ کے رسول نے سکھائی نا ہمیں ہر نیکی کس نے سکھائی بولیے تو ہم کو کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول کو سواب اللہ کے رسول کو پہلے اسی لیے صحابہ کر یہ جملے بھی بولتے تھے ہم بڑے عاشق بنتے ہیں ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے ہم یہ فضول حرکتیں کرتے ہیں وہ علماء تھے وہ یہ کام نہیں کرتے تھے جب آپ عمرہ کرتے ہیں تو جس نے عمرے کا آپ کو طریقہ سکھایا جس مولوی صاحب نے ان کو بھی سوا ملے گا اور مولوی صاحب کے پاس یہ طریقہ کہاں سے آ رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے اللہ کے رسول کو ہماری ہر ہم نیکی کا سوا ملتا ہے اسی لیے مجھے بتائیے کسی صحابی نے آپ کی طرف سے حد کیا ہو بالکل نہیں کسی صحابی نے عمرہ کیا آپ کی طرف سے بالکل نہیں یہ کام ہم کرتے ہیں کیونکہ جہالت ہے کتاب کے ملب کہتے ہیں لئن الرسول صلی اللہ کے نے نہیں یہ آپ کو علم دیا ہے یہ عبادت سکھائی ہے وہی انہوں نے طریقہ سکھایا اور انہوں نے بتایا کہ یہ عبادت کرنی چاہیے تو اللہ کے رسول کو اتنا ہی سوا ملنا ہے جتنا آپ کو مل رہا ہے تو فکر پھر کس کی کرنی چاہیے اپنی اپنی فکر کریں اپنی کال المام احمد اللہ کتاب کے مولب کہتے ہیں کہ امام احمد کہا کرتے تھے اَلْعِلْمُ لَا يَعْدِلْهُ لِمَن نیتُهُ جس کی نیت ٹھیک ہو اس کے لیے علم کے برابر کوئی افضل عمل نہیں ہے علم جیسا کوئی عمل نہیں ہے لیکن شرط یہ کہ نیت کیا ہو خالص ہو صاف ہو اللہ کے لیے ہو کال ہو کئی کا لوگوں کا امام سب یہ بتائیں نیت کیسے صاف ہوتی ہے کالا رفل جہلیاں نفسی ان غیری نیت یہ ہو کہ میں علم اس لیے لے رہا ہوں کہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کروں گا اور لوگوں سے بھی جہالت کو دور کروں گا کہتے ہیں فی کام اگر آپ اس اسی لیتے ہیں کہ میں امت سے جہالت کا خاتمہ کروں گا تو آپ وہ مجاہد ہیں جو اللہ کے دین کو پھیلانے میں کردار ادا کر رہے ہیں تو پہلا ادب کیا تھا کیوں جی صاحب پہلا ادب کیا تھا اخلاص دوسرا کیا نکلا جی یعنی کہ نیت یہ ہے کہ میں علم لے رہا ہوں تاکہ جہالت دور کروں اپنے آپ سے بھی اور پبلک سے بھی لوگوں سے بھی تیسرے نمبر پہ کتاب کے مولب کہتے ہیں تیسرا ادب یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں شریعت کا دفاع کروں گا کس کا دفاع کروں گا علم کیوں لے رہا ہوں لوگ باتیں کرتے ہیں شریعت کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں اللہ کے نبی کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں قرآن کے خلاف اور میں دفاع کروں گا علم لے کر علم کے بغیر دفاع نہیں ہوتا علم کے بغیر کیا ہوتا ہے مظاہرے بس احتجاج کو ٹے کو آگ لگا دی کوئی اپنی گاڑیاں جلا ڈالی کن کی ان کے کارٹون بنائے کسی کافر نے کافر ملک میں بیٹھ کے اور ہم نے احتجاج کر کے گاڑیاں کس کی جلا ڈالی اپنے مسلمانوں کی کن کے گھروں کو آگ لگائی اپنے مسلمانوں کے گھروں ان کو کیا قصور ہے جی لیکن جب آپ علم لیں گے پھر آپ شریعت کا دفاع کریں گے دیکھیں میرے بھائی آپ لوگ ہم سب کو بڑا شوق رہتا ہے کہ ہمارا بیٹا کسی طریقے سے یورپ پہنچ جائے کہاں پہنچ جائے کسی طریقے سے پہنچ جائے پہنچے صحیح بس پھر سارے اللہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ پہنچ جاتا ہے اب وہاں پہ وہ سرے عام باتیں کرتے ہیں اللہ کے رسول کے خلاف وہ سرے عام باتیں کرتے ہیں قرآن کے خلاف اب جو بچہ آپ نے بھیجا ہے وہ جاہل ہے کیونکہ دین کے لحاظ سے جاہل ہے کہ نہیں ہے اب وہ نظریات کو قبول کرتا ہے دین کے بارے میں شکو کو شبہات کا شکار ہو جاتا ہے یہ دین کا خاک دفاع کرے گا ہاں یورپ میں جائیں علما دین کا دفاع کرنے کے لیے دین کی دعوت دینے کے لیے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ پندرہ سال کے معصوم لڑکے کو بلکہ لڑکی کو بھیجتے روزے قیامت اللہ کو کیا جواب دیں گے تو بہرحال یہ تیسرا ادب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ شریعت کا دفاع کرنا دفاع لا کتاب کے مولب کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے کتابیں ہیں میں علم کیوں حاصل کروں کتابیں ہیں کتابوں میں سب سے موجود ہے کتاب کے مولب کہتے ہیں کہ کتابیں خود نہیں بول سکتی کتابیں خود دی دی. کتابیں خود اسلام کا دفاع نہیں کر سکتی آگے چل کے کہ وہ کہیں گے بالکل ایسے ہی جیسے تلواریں اور پسٹل یہ خود بخود اسلام کا دفاع پسٹل کو وہ آدمی چاہیے جو چلائے جو ایسے ہی ہے ٹینک کو وہ آدمی چاہیے جو ٹینک کو ڈرائیو کرے ایسے ہی کتابوں کو وہ آدمی چاہیے جو انہیں پڑھے اور بولے اسلام کا دفاع کرے کہتے ہیں لِأنَّ لَا وَلَا حامل شرعہ شرعہ شرعہ کا دفاع وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس شریعت کا علم ہے مِن أهلِ البدع بالكتب مَا لَا اگر کوئی آدمی بتتی ہو کون ہو اور وہ کسی مکتبے میں آئے لائبریری میں آئے لائبریری کتابوں سے بھری ہوئی ہے وہاں پہ آ کے وہ بدت کے حق میں گفتگو کرے تو کہتے ہیں کتاب کے ملب کے کوئی بھی کتاب اس کا رد نہیں کر سکے گی کوئی بھی کتاب اس کو جواب نہیں دے سکے گی نقل و سننا لیکن اگر وہ کسی طالب علم کے پاس پہنچ جائے اور وہاں بیدت کے حق میں گفتگو کرے تو وہ طالب علم بولے گا بدت کا بدعت کا رد کرے گا اور بتائے گا کہ یہ بدت غلط ہے یہ دین میں اضافہ ہے وہ بولے گا طالب طلب دفاع اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم اس لیے لے کے شریف کا دفاع کرنا ہے لأن دفاع تمام کہتے ہیں میں اصلے کی طرح ہیں کتابیں خود اسلام کا دفاع نہیں کر سکتی جیسے اصلہ خود بخود اسلام کا دفاع نہیں کر سکتا لو کانا اسلحہ مر اط خزاں انہا کہتے ہیں اگر ہمارے پاس اصلہ ہو اصلے سے خزانے گودام بھرے ہوئے ہوں اسلحہ کیا یہ اصلہ بذات خود گولے اور شیل دشمن پہ پھینک سکتا ہے نہیں اولا یقین بھی ایسے ہی ہے سم انبدا پھر دوسری بات یہ ہے کہ بتتے روز بروز نہیں نکلتی ہیں کتابوں میں رد ہوگا پرانی بدعت پہ کتابوں میں رد ہوگا پرانی بتوں پہ اور اب جو ہیں اس زمانے میں نئی بتیں آزاد ہو چکی ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب بتائیے پہلی صدی میں عید میلاد النبی تھی اب اس کا رد بھی آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا دوسری صدی میں یہ بدعت تھی تیسری صدی میں بدت تھی نہیں اب آپ کہیں جی چار اماموں میں سے بتائیں کس امام نے کہا عید میلاد النبی غلط ہے بھی ان کے زمانے میں یہ بدت تھی نہیں تو غلط کیسے کہتے ہاں اصول نے بتا دیے اصول اللہ کے سلم بتا دیے کہ جو بھی دین میں نیا کام نکالا جائے گا وہ ریجیکٹ تو اس لیے کہتے ہیں کچھ بتیں ایسی ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں تھیں تو ان کا تذکرہ کتابوں میں نہیں ملے گا تو اس لیے طالب علم ہی ان بتوں پہ رد کر سکتا ہے تو اس لیے ضرورت ہے ہمیں ایسے علماء کلام کی جو بتوں پہ رد کر سکیں اور اللہ کے سالے دشمنوں کا رد کر سکیں اور یہ تب ہوگا جب شری علم لیا جائے و سننے سے اور نبی علی السلام کی احادیث سے تو آج کے درس میں کتنے آداب بتائے گئے ہیں چلے ابھی آپ نے چار پورے کرنے ہیں نمبر ایک کیا تھا اخلاص نمبر دو ایلمیسٹری لیں تاکہ جارت دور کریں اپنے آپ سے بھی اور لوگوں سے بھی نمبر تین شریعت کا دفاع کریں یہ تین آداب آج ذکر ہوئے ہیں اور باقی آداب کا تذکرہ انشاءاللہ شاء دروس میں